کیسے کرنا ہے کیا ہے ان سے وہ کر لیں سیکھ لیں پھر انسپیک پہ آ جائیں ان میں کاشان کو بھی کریں ایڈ کریں کریں ان کو بھی ایڈ کر لیں یہ کہ جو جو ساتھی آ رہے ہیں ان کو بتاتے جائیں کہ جی کیسے انسپیک ڈاؤن لوڈ کرنا ہے کیا ہے ایسے ہی اگر مکس ایل کا وہ ہے تو سارا کر لیں شروع میں تھوڑے سی ایشوز ہوتے ہیں شروع میں جب بھی بندہ کوئی نیا کام کرتا ہے مشکلات پیش آتی ہیں آپ نئی کلاس میں جاتے ہیں چند دن ذرا مشکل پیش آتی ہے پھر آہستہ آہستہ آپ کو وہی انوائرمنٹ ہر چیز کے ساتھ انسان کو مناسبت پیدا ہو جاتی ہے جب مناسبت پیدا ہو جاتی ہے پھر چیزیں آسان ہونے لگ پڑتی ہیں ایسے ہی جب نئی چیز شروع کی جاتی ہے اس میں مشکل پیش آتی ہے ہم جب سر پڑھیں گے تو آپ کو شروع کے دن ذرا پہلا ایک ہفتہ دو ہفتے جو ہے نا یہ آپ کو در مشکل لگیں گے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے ساتھ مناسبت ہوتی جائے گی تو میں انشاءاللہ شاء ترتیب ہی ایسے لے کے چلوں گا ترتیب ایسے لے کے چلوں گا کہ آپ لوگ گھبرائیں نہیں تاکہ ہم شروع میں آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ بہت آہستہ آہستہ چلیں گے تاکہ آپ لوگ جب ایک اس پہ آ جائیں گے شانت ان کو کیسے ایڈ کرنا ہے ان کو اپنی پارٹیسپینٹس کے اندر فل پارٹیسپینٹس ایک منٹ دیکھوں سے کال कर, करें जी एड करें आगी है। तो शुरू में हम इनशा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे आप साथ साथ रहिएगा थोड़ा थोड़ा सबक पड़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ٹھیک थोडा تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کی نئی وہ ہوگا ٹائم ہوگا تو پھر اس میں आती تھوڑی مشکلات آتی ہیں تو آپ جب ایک دفعہ جب ہو جائے گا پھر ہم ان شاء اللہ اس کا ایسا سوچا لگتا جائیں گے ان شاء اللہ ختم ہو جائے گا آپ اس چیز پہ گھبرائیں گے کہ جی کیسے ہوگا کیا ہوگا الحمد مجھے دو سال تو پڑھاتے دو سال آپ بھی پڑھاتے ہوئے دو سال اس سال میں نے نہیں لی صرف میرے زیادہ نہیں تھا اس سال لینے کا اس سال میرے زیادہ نہیں تھا کہ میں نے بس یہ تھا کہ میں عامہ کا سبق نہیں لوں گا لوں گا خادثہ اور عالیہ کا بس سبق تھا لیکن مجھے مفتی محمود صاحب دامد برکات نے فرمایا کہ نہیں آپ یہ سر ضرور لیں تو وہ پھر اس وجہ سے میرے پاس کچھ ٹائمنگس کا بھی مسئلہ بن رہا تھا اسی وجہ سے یہ ٹائم آپ کو ساڑھے دس سے گیارہ ہے ویسے میرا یہ تھا کہ گیارہ سے گیارہ سے ساڑھے گیارہ کی ترتیب کا تھا کہ جس گیارہ ساڑھے گیارہ کیونکہ میرا سمے ابھی ایم بی اے اسٹارٹ ہو جائے گا تو وہ میری ٹائمنگس ہیں چھ سے نو بجے کی چھ سے نو کی وہ ٹائمنگز ہیں جس کی وجہ سے گھر پہنچتے پہنچتے مجھے ساڑھے نو ہو جائیں گے جب ساڑھے نو ہو جائیں گے پھر میری دوسری کچھ کلاسز بھی ہوتی ہیں آن لائن ہی وہ کلاسز کرتے کرتے تو اس وجہ سے جو ہے نا تو ٹائم ٹیبل میرا ساڑھے دس سے گیارہ ہی ہے نا آپ کی کلاس کا جو ہے ساڑھے دس سے گیارہ پھر گیارہ سے ساڑھے گیارہ جو ہے ہے ان کے اندر خاصا کہنا جو آپ کا سبق ہے تو آپ کا جو تھا اسی لیے ہم نے وہ کیا کہ جی کیونکہ آپ لوگوں کی جو ہے آپ کی فیملی لائف کے اندر بھی وہ رہسانی رہے جو ہے بس یہ باقی جو ساتھی ہیں ان کو بھی منڈے سے کیونکہ سیٹرڈے کو میرا بیان ہوتا ہے مین روم میں فام القرآن کے اندر میں بیان ہوتا ہے اسلامی رات کو ساڑھے دس بجے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر دس پینتالیس تک کل شروع کریں کیونکہ اب سبق بھی ہفتے کو دس سے ساڑھے دس کوئی سبق بھی ہے لیکن وہ پتہ نہیں مین روم میں شہر نہیں ہے تو مین روم میں میرا ہفتے کے دن بیان ہوتا ساڑھے دس بجے ہفتے کے دن تو وہ ہفتے کے دن کلاس نہیں وقت کرے گی ہمارے سینڈے کی بھی چھٹی ہوتی ہے تو من لیٹ سے لے کر کلاسز کریں گی اور آپ لوگ ساتھ ساتھ ریکارڈنگز آپ ضرور لے لینی ہیں آپ نے جو پچھلے سال کی ریکارڈنگ ہے نا جو میں نے پچھلے سال جو پڑھایا ہے وہ ریکارڈنگز آپ ضرور لے کے سنتے رہنے ٹھیک ہے دفعہ ہم ریکارڈ تو کریں گے اس سال ریکارڈ کریں گے اور پچھلے سال تو میں نے خود نہیں ریکارڈنگ کی تھی وہ دوسرے ساتھیوں نے کی تھی تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ کبھی اس میں آواز وغیرہ کیا ہوا چیز اس سال میں خود ریکارڈنگس وغیرہ کر رہا ہوں کے اگلے سالوں والوں کے لیے آسانی ہو جائے ناپ کی ریکارڈنگس میری پچھلے سال کی میری خود کی ہوئی ہیں نا آپ کی ریکارڈنگز جو ہیں نااب کی ریکارڈنگس میری موجود ہیں پچھلے سال کی وہ میں نے خود کی تھی تو وہ بھی کس سے لے لیں اور سر کی ریکارڈنگز جو ہیں لیکن میں آپ کو سر پڑھاؤں گا اس سال مفتی عمر صاحب آپ کو پڑھائیں گے نااب وہ پڑھائیں گے عمر صاحب پڑھائیں گے نا تو بس وہ ٹھیک ہے جس طرح کی طبیعت ہو وہ لیکن میری پچھلے سال کی بھی ریکارڈنگز ہیں اس سے پچھلے سال کی ریکارڈنگز بھی ہوں گی لیکن پچھلے سال کی جو ریکارڈنگ تھی وہ ہیں آج شروع ہو گیا سبق آپ لوگوں کا علم الناحق کا سبق شروع ہوا تھا کہ نہیں ہوا چلیں اچھی بات ہے بس پھر یہ ہے کہ لیکن یہ آپ سے بار بار آس کر رہا ہوں گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے کوئی نہیں انشاءاللہ شاء بڑی آرام سے اور چیزیں چلیں گے آپ کی دو مین چیزیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں نا جس پہ آپ نے زور دینا ہے وہ ہے صرف اور دوسری چیز ہے ناق یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس پہ زیادہ زور دینا ہے باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ جو ہیں موجود ہیں پچھلے سال کی میری ریکارڈنگ اس کی بھی ہے تیسویں پارے کی ریکارڈنگ بھی آپ کا جو ہے تیسواں پارا بھی ہے تھرٹی ایٹ پارا جو ہے ٹھیک ہے اس کی بھی ریکارڈنگ موجود ہیں اماں پارا کی ریکارڈنگس پچھلے سال کی ریکارڈنگس موجود ہیں ٹھیک ہے نا وہ بھی موجود ہیں وہ بھی وہ کر لیں سن لیا کریں تو آپ کے لیے یہ ہے کہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہ موجود ہیں سنتے رہیں گے لیکن آپ اس سال تو ان شاء اللہ اس سال بھی جو اساتذہ آئیں گے تو ان کی بھی ریکارڈنگ ہوتی رہیں گی ریکارڈ ضرور کیا کریں ریکارڈ ضرور کیا کریں تاکہ جو اسٹوڈنٹ رہ جائے گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سن لیا کرے ریکارڈنگ ضرور کرتے رہیں ٹھیک ہے جی بس پھر آج اتنا ہی اب ان شاء اللہ منڈے کو باقی ساتھیوں کو بھی آپ نے وہ کر دینا ہے منڈے کو ان اور جس ساتھی کو نہ سمجھ آئے اسپیک پہ جانے کے حوالے سے کیا کرنا ہے وہ مجھے بتا دیں یا دوسرے جو لوگ ہیں ان سے کسی سے سیکھ لیں کیسے کرنا کیا ہے ان اسپیک پہ جانا کیسے ہے ایک جن کو وہ ہے انسپیک ڈاؤن करना کیسے کرنا ہے انسپیک پہ اپنی آئی ڈی کیسے بنانی ہے کیا کرنا ہے وہ ساری ضرور کر دیں ٹھیک ہے اور اگر وہ ہوا اگر ساتھ میں زیادہ کوئی مسئلہ پیش ہوا تو پھر یہ ہے کہ میرا جو اپنا مکس ایل کا میرا اپنا براڈ کا وہ ہے تو میں اس کے اوپر بھی پھر سائن ان کر کے اوپر لیا کروں گا تاکہ آپ لوگ اگر کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو وہاں سے میری جو براڈ کاسٹنگ کا وہ ہوگا وہاں سن لیا کریں گے کیونکہ باقی اس تو صرف مین رومز رومس اہلیہ آن لائن سے چل رہے ہوتے ہیں وہ مجھے بتا دیجئے گا میں اچھا لگتا کروں گا مکس کے اندر میرا اسد انڈرسکور اسکور ہوب کے نام سے ہوگا اسد انڈرسکور اسکور ہوب اسد انڈرسکور اسکور ہوب جیسے جو میرا انسپیک کے اوپر جو وہ ہے وہی وہ ہے ٹھیک ہے نا یہ انسپیک میرا یہی ہوتا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو مکس ایل کے اوپر بھی براڈ کاسٹنگ کا جو ہے ایک نیم جو ہے اس میں سے تو انشاءاللہ اس میں سے کر لیں گے پھر آپ کے ہو جائے ٹھیک ہے جی چلیں گے پھر آج اتنا ہی انشاءاللہ منڈے کو پھر شروع کریں گے ہے السلام علیکم و اللہ